جو دو گرم وی سہ بتائ تمہارا مل گیا بے ٹھیکانو کو ٹھیکانہ مل گیا یا رسول اللہ تیرے دل کے چکر ہے اور میں غریب مسکرو گی کا ٹھیکانہ نہ تم سا کوئی ہے تیرے ٹکڑوں پے پل غیر کی پہ پینا ڈار جھڑکیاں کھان اے کار چھوڑ پہ صدقہ تیرا ال کی جلتے بجا دیے گئے روتے ہسا دیے گئے اس دل ہمارا کیا ہے آزار کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت کی ابتدا کروں کہ آج اب مغرب کے بعد ہم جس رات میں داخل ہونے والے ہیں اللہ تبارک کیا خوب بات ہے ناظرین یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک نے اپنے بندوں پر اپنے ماننے والوں پر اپنی عبادت کرنے والوں پر اتنا فضل و کرم کیا ہے اتنا فضل و کرم کیا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کیا خوب بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گنا معاف کر دیے جائیں گے یہ بلاد ہے ناظرین کہ جس رات کے بارے میں میں جتنا بھی کلام کروں شاید کم ہوگا لیکن کمال فن کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہزارہ سال عبادتیں کی جنہوں نے ہزارہ سال اپنے مال کے ساتھ اپنی آل اولاد کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان قصوں پر تو ہم بات کریں گے ان تمام کی عبادات کو سننے کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ کالا اجمعین بہت زیادہ غمزدہ ہوا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بنی اسرائیل تو ہم سے عبادت میں اب آگے بڑھ جائیں گے بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالی زیادہ نواز دے گا ارے ان کے پاس قبار بھی موجود ہے ان کے پاس تو دولت بھی موجود ہے ان کے پاس تو اولادوں کی فراوانی ہے ان کے پاس تو عمر طویل ہیں اور ہم تو یہاں جو عمر گزارتے ہیں کچھ کھانے کے لیے کچھ کمانے کے لیے کچھ کچھ اور کچھ کچھ انداز سے اس کو خرچ کر دیا کرتے ہیں اور کچھ وقت ملتا ہے جو دینی امور میں لگاتے ہیں نازی اس سورت میں یہ آئے تھے ہوئی تھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہمیں ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ جس رات میں اگر بندہ مومن کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے اور پکار پکار کر اپنے رب سے تمام التجائے پیش کرے اور یہ درخواست کرے کہ اے لاہمین میں تو گناہ گار ہوں سیاح گار ہوں بدکار بندہ ہوں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تجھ سے کس انداز سے مانگا جاتا ہے ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس انداز سے دامن کو پھیلایا جاتا ہے ارے ہم تو جانتے ہی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں کس انداز سے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے اے پروردگار تو رحمتوں کا عنایتوں کا الفتوں کا کرم کا عطا کرنے والا پروردگار ہے تو ہی تو ہے کہ جس نے ہماری بڑی بڑی لغزشوں کو بخش دیا ہے ہماری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے آج تیرے یہ آج ہی بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیرا ہی تو وعدہ ہے پروردگار یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں کی جانے والی عبادت ہزار مہینوں سے افضل ہے ہم اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں کہ پروردگار تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے گا ناظرین آج کی رات در اصل یہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں ابھی میں یہاں پر مفتی صاحب سے کلام کرواؤں گا کہ اس کی کتنی فضیلتیں موجود ہیں اور اللہ تعالی نے اس رات میں کتنا کرم اپنے بندوں پر کیا ہے بس اس ٹرانسمیشن میں آج آپ ہمارے ساتھ اس انداز سے رہیں گے کہ ہمیں کال کر کر اس رات کی فضیلتوں کو سمجھیں اس میں کی جانے والی عبادات کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کی کوشش کریں کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرو ہمیں ستائیس شب میں حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم کرے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آپ کے ہمارے ہم سب کے اردال شیخ العدیز محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے نوجوان صناخا بین الاقوامی محترم جناب حافظ طاہر قادری صاحب آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک ٹرانسمیشن اور شب قزر کے موضوع کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب آپ کو اور حافظ طاہر قادری صاحب آپ کو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلام کرتا ہوں وعلیکم السلام مبارکباد دوں یا دو مبارکباد دوں یہ بتائیں پہلے دوسری کون سی دوسری تو میں بتاؤں گا کون سی لیکن آپ بتائیں ایک مبارکباد دوں کہ دو دوں مبارکباد مبارکباد تو آپ اپنی طرف سے دیجیے ان کو میں بھی دیتا ہوں اپنی طرف سے کیوں ٹی وی کی طرف سے ماشاء اللہ یہ عمرہ کر کے آئے اور ایک مبارکباد اسپیشلی جو ہے وہ میں اپنی طرف سے ان کو دوں گا اور وہ دے بتا دوں بتا دوں اچھی بات بتائیں بتا لوگوں کو اس کی میں شرمانے کی کیا بات ہے جب عرض مصنون کیا ہے ماشاء مدینے میں نکاح کیا تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے آپ مبارکباد دیجیے ماشاء اللہ ان کا نکاح ہوگا ہم تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد ماشاء اللہ کیا کار آپ نے نکاح کر لیا اور مدینے میں نکاح ہو گیا ان کا تو ہماری نیک تمنائیں آپ کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہماری بہنوں کے بہن کے لیے اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے پورے گھر کے لیے بالخصوص ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور دنیا کے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے <تصفح> اللہ آپ کو خوش رکھے خدا باد کا آغاز کرتے ہیں شب قدر کا موضوع ہے بڑی اہم رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر اس کی عبادت کو بتا رہا ہے اس کی افضلیت کو بتایا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کی افضل کو بسم اللہ واحد مستفین آپ نے فرمایا کہ کس طرح سے اس کی افضلیت کو دیکھا جائے تو دیکھیں اس کی افضلیت کا اندازہ ہم موازنہ کر کے ہی کر سکتے ہیں ویسے عمومی طور پر تو عام راتوں کو دیکھا جائے تو ان میں وہی ثواب ہے جو عام راتوں میں ہوتا ہے مگر اللہ جن شاہ نے اس رات کی قدر کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ پوری ایک صورت اس رات کی فضیلت میں نازل فرمائے اور اس کی ابتدا بھی کیا فرمایا ماضرا کا ماہ القطر کہ تمہیں پڑھنے والے تمہیں کیا معلوم نہرت القطر کیا ہے یہ سوال ہے ظاہری طور پہ حقیقت سوال نہیں ہے بلکہ سامنے والے کی توجہ مطلوب کرنی ہے توجہ حاصل کرنی ہے تاکہ وہ اگلی بات توجہ سے سن لے تو پھر خود ہی جواب دیا نہ رت القادر خالدم نیل سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ہزار مہینوں سے مراد یہ ہے کہ انسان اس رات میں عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے چوراسی سال چار ماہ عبادت کی بلکہ یہ کم از کم ہے اللہ تعالیٰ ہے اس سے بھی بہتر ہے اور کتنے بہتر ہے تو اب لوگوں کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتا چلا جائے گا جس نے زیادہ اخراج کے ساتھ عبادت کی اس کو زیادہ ثواب اس میں کمی ہوئی تو کم سے کم چوراسی سال کا سواب ہے ٹھیک نظرین بات یہ ہے کہ یہ جو شب قدر کا فلسفہ ہے اس کی اہمیت ہے اس کی فضیرت ہے آپ دیکھیں کہ چوراسی برس کم, کم از کم جو ہے وہ اس رات میں عبادت کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ ادا کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں کلام کیا ہے ایک سوال کیا ہے کہ تم کیا جانو کہ لہت القدر کیا ہے اب اس فلسفے کو سمجھنا ہوگا کہ دراصل لہنت القدر ہے کیا کیا یہ عام راتوں کی طرح ہے اگر عام راتوں کی طرح ہے تو پھر یہ سوال کیوں ہے اور اگر یہ سوال ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کا کرم اس کی نعمتیں اس کی عنایتیں اس کی تمام تر جو محبتیں ہیں الفتیں ہیں اور کرم بالا کرم کی جو باتیں ہے یہ کس انداز سے ایک بندے پر نازل ہوتی ہیں اور ایک بندہ اس کو کس انداز سے لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے آپ رہیے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک کو صرف کے بعد ٹرانسمیشن اور قدر کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ صاحب قادری صاحب دیکھیں جناب اب آنے والی شب قدر کی ان ساحتوں میں ہمارے ساتھ کون ہیں اور ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام میں کینیڈا سے جی مفتی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم اور طاہر بھائی کو بھی بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام انہیں عمرے کی بھی بہت, بہت مبارک بات اور نکاح کی بھی بہت, بہت مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک دونوں مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, مبارک باتیں طاہر بات بات بات بات بات بھائی کو پہنچیے ماشاء اللہ جی تو دو دوسرا مجھے ان سے جو ان کا کلام ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ آؤ پڑھیں قرآن وہ ضرور سنائیے گا دوسرا میرا اس رات کی فضیلت کے بارے میں سوال ہے احنا ہماری احنا تو یہاں پہ رات گزر چکی لیکن مجھے اور اس کے بارے میں جاننا کیونکہ ابھی ایک سب قدر باقی ہے کہ کیا عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مقررت فرمائی فرمائیں آسانیاں پیدا کرے آگے بھی بالکل ایک اور تاثرات باقی ہے آپ کو بتائیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں کال کی جی حافظ صاحب سم لوکا کے باس کے گدا کیے گدا کیے किसे गरज है कौन सुने मुबत सदा की है किसे गरज है कौन सुने گدا کیے خود جانتے ہیں آپ میرے مو د خود جانتے ہیں آپ میرے مو دا سن لو خدا کے واسطے اپنے مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیسوں کا سلسلہ شب قدر کو تلاش کرنے کو کہا کیوں کہا اس پہ کلام کرتے ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر خواتین وائم کی ٹرانسمیشن اور شب قدر کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت نظرین آج اس ایبان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس انداز سے اللہ تبارک و کی طرف سے عطا کردہ اس رات میں عبادات کا اہتمام مام کرنا چاہیے گفتگو ہم بہت کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہم مائنڈ گلوئنگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ہم ایشوز پر بات چیت کیا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایشوز ہیں ان کا ایک صحیح نتیجہ آپ کے سامنے خس کر کے پیش کر, کر سکیں لیکن آج صرف اور صرف اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور آ کے ہمیں بتائیں کہ کس انداز سے آپ عبادات کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نے ترکیب بنائی ہے کس انداز سے آپ عبادات کریں گے کہاں جائیں گے مساجد میں رہیں گے گھروں پر رہ کر عبادات کریں گے کیا کچھ اہتمام کیا ہے اور مفتی صاحب سے پوچھیں کہ اس رات کی خصیلت کیا ہے اور کس انداز سے اہتمام ہمیں کرنا چاہیے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو پانچ تاکراتے ہیں کیا اس میں حکمت تھی کہ کسی ایک رات میں شہر قدر کو بنا رکھا ہے اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے کیونکہ اگر مین کر دیا جاتا جاتا ہے کہ پرٹیکولر یہی رات ہے شبِ قدر کی تو لوگ کسی اور رات کو عبادت نہیں کرتے اور وہ صرف جو ہے اسی رات کو عبادت کرتے حالانکہ عبادت کرنا کچھ بندے کے لیے مفید ہے تو رب کریم نے یہ بھی ہم لوگوں پر رحم فرمایا ہے اسے متعین نہ کر کے تاکہ ہم ساری کی ساری راتوں میں عبادت کریں اور زیادہ زیادہ ثواب حاصل کر رہے ہیں اچھا یہ رات گھومتی رہتی ہے پانچ تاکراتوں میں یا کسی ایک جگہ رک جاتی ہے ویسے یہ پانچ تاکراتے جو ہیں آشرے کی ان میں گردش کرتے رہتے ہیں اچھا اور زیادہ تر کہا یہ جاتا ہے کہ قیاس ہمارے سامنے آتا ہے کہ ستائیسی سب کچھ قدر قدر کہا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے لیکن کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بعض روایت بھی آئی ہیں اور بڑے بڑے یعنی محدثین خود رضان اللہ علی مجمعین میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاب کرام نے بھی اسے ہی بتایا کہ یہ ستائیسویں رات جو ہے قدر کی رات اچھا اور اس کی علامات کیا بیان کی مثال کے طور پہ اگر ایک مسلمان ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو باقاعدہ ہی پتہ چل جائے کہ یہ جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے اور آج میں اس رات میں عبادت کر رہا ہوں اور علامات کے حوالے سے بعد میں بات کر رہا ہوں اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ کرام کے خصوصی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے لیے کرام ہیں ان کو یہ بات پچیدہ نہیں ہے اچھا خود سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے آپ کی امت کے اولیاء کرام بھی اس بات کو جانتے باقی جب بزرگوں نے لکھا کہ علامہ ابریز جو صاحب اوریز علامہ عبدالرزی ڈبا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے صاحب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح پشیدہ رہ سکتی ہے میں مر جاؤں میرے ولاش کو تم راستے میں ڈال دینا لاش میری پھولنے لگ جائے پھٹنے لگ جائے پھر بھی میرا اوٹا علاقے پوچھو کہ شب قدر کس رات ہے تو میں بتا دوں گا شبر قدر کی مجھ سے مت سے نہیں ہے تو میرے آقا مولے محمد اور رسول اللہ مس سے ہتھی نہیں تھے نا کائنات تو ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے بالکل اچھا تھی بے شک بے شک تو یہ اولیات پہ تو ہے جبکہ عام لوگوں پہ جو ہے یہ چھٹی ہوئی ہے البتہ اس کے علامات بیان کیے گئے اچھا علامات کیا ہیں بنیادی طور پہ علامات کے بارے میں یہ جو بتایا گیا ایک کو تاکرات ہے خدے کے علاوہ چھوڑے جی جی بالکل نازی رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ شب قدر کی علامات کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر اور شب قدر کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد القبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں مسز آصف بات کر رہی ہوں میرے سوال پہلے تو سب سے پہلے طاہر بھائی کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد اور ان سے مجھے ایک کی فرمائش کرنی ہے لبا کیا رسول اللہ اور ان سے ایک اور گزارش یہ کرنی ہے کہ وہ میرے والدین کے لیے دعا کریں محمد اقبال اور مسز نجمہ اقبال اس کے علاوہ میرے دو سوالات ہیں ایک سوال یہ کہ ہم جب دعا کرتے ہیں بری رات وغیرہ کو یا کبھی بہت زیادہ دلچسپی سے آنسو کے ساتھ تو ہمارے ہاتھ اچانک سے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھوں میں کسی نے کچھ رکھ دیا ہے پتھر یا کوئی بہت زیادہ باہری چیز تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ مطلب ہمارے گناہ اتنے ہیں ان کی اللہ نہ کرے مقصد نہ ہے یا کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتا دیں دوسرا سوال کیا ہے آپ کی اور غالبین ڈراپ ہو گئی صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش aao pahe quraan aao pahe are hey. he Yeah. Uh -huh. بات ہو رہی تھی کیا علام ہیں اگر ہم شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے دیکھے شب قدر کی علامت میں جو بزرگ دین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے ان میں بتایا کہ اس رات آسمان نہایت صاف کھلا ہوا ہوتا ہے اور ستارے خوب چمکتے ہیں اچھا. یہاں تک کہ جادوگر اس رات میں کوئی جادوگری نہیں کر پاتا اچھا. کوئی یعنی بڑا شیطانی کام نہیں ہو پاتا اچھا. بات اور مزید جاری رکھے گی صاحب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صرف کے بعد اس ٹرانسمیشن اور شب قدر کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد انقوال حاضر خدمت ناظرین آج کی رات تو بڑی حقیمتی رات ہے ممکنہ شب قدر ہے اور اگر ممکنہ شب قدر ہے اور واقعی شب قدر ہے تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ ہزار مہینوں سے بہتر آج کی رات کی عبادت ہے اب عبادت کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے کچھ آپ بتائیں گے اپنا تذکرہ اور کچھ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کیا کو کرنا کیا چاہیے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی میرا اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے ہاں جی اللہ کا شکر ناگ پانڈے بھائی ان کو میرا دونوں چیزوں کی مبارکباد عمرے کی بھی اور نکاح کی بھی بالکل ان کو عمر کی اور نکاح کی دونوں کی مبارکباد پہنچی پیسہ وہاں سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہ ہیں میرے چار دست آپ سے جی فرمائیے اس پہ میرا یہ سچن ہے کہ اس ماں میں یعنی کہ پورے انضامی اللہ کا ذکر بہت اچھا ہے سارے ذکر بہت اچھے ہیں لیکن شبِ قدر کی رات میں کون سا ایسا ذکر جو سب سے افضل ہے شبِ قدر میں کون سا ذکر کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے کہ میرے پیری گروپی آپ سے بات کرتی میرے فادر نماز پران روزہ کچھ نہیں کرتے تو کیا میں ان کے پیسے توبہ کر سکتی ہوں اس رات میں آپ کو بتاتے ہیں اور اور تیسرا تو میرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا سی مسئلے تھے کہ میں نے قرآن پاک رنجان مبارک کے مہینے ناگر کیا باقی بھی ماشاء اللہ سے سارے شامل مہینے کے ربد القبل بھی ہے، حرم بھی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم السلام میں عثمان لاہور سے جی فرمائیے وید بھائی سب سے پہلے طاہر بھائی کو سب سے بہت بہت نکاح کی مبارکباد بالکل نکاح کی مبارکباد طاہر بھائی کو پہنچی اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ جس کا نکام دین شریف میں ہو ماشاء اللہ تو اس کی کیا ہی عظمت ہے بات یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی نگاہ کرم ہے ان کا پرتاؤ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم حافظ طاحر پہ کیا ماشاءاللہ کہ کی ان کا نکاح جو ہے وہ مدینہ شریف ہوگا جنید بھائی میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویس بھائی کا بھی نکاح میرے کار سے مدینہ شریف پہ ہوا تھا حضور میری معلومات میں یہ بات نہیں ہے اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جب علاماتیں شب قدر پہ ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کچھ علامات بتائی اچھا اس میں ایک بات یہ بزرگوں نے یہ بھی لکھی کہ اس رات میں کتوں وغیرہ کی بھونکنے کی آوازیں نہیں آتی اچھا اور ایک علامت یہ بھی ہے جو خصوصی روگوں پہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس رات سمندر کا پانی جو ہے میٹھا کر دیا جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ ساری علامات تو اپنی جگہ ہوئی لیکن ایک انسان ہم تو بہت گناہ گار ہیں ہم کیسے تلاش کریں کہ صاحب آسمان جو ہے وہ صاف ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ستارے جو چمک رہے کیونکہ ستاروں کی چمک تو نظر آتی ہے ہمیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صاحب اس کو پانی جو ہے میٹھا ہو گیا ہے تو یہ وہ علامات ہے جو بہت خاص لوگوں پہ ظاہر ہوتی ہیں عام لوگوں پہ ظاہر نہیں ہو سکتی تو ہم پھر کیا کسرت عبادت پانچ طاقتوں میں اسی ذہن سے کریں کہ کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی اور ہمیں ٹکرا جائے گی بالکل یہی شریعت یہی چاہتی ہے ہم سے ان پانچو تاغراتوں میں خوب عبادت کر رد کریں کی اچھا اب ایک بات یہ فرمائیں کہ ایک شخص پورے رمضان عبادت کر رہا ہے ٹھیک ہے جی مختلف قسم کی ذکر و اسکار کر رہا ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ تراویح پڑھ رہا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اگر ہم اسپیسیفکلی شب قدر کی عبادت کی بات کریں یا تاغراتوں کی عبادت کی بات کریں اسی میں کوئی ایک شبِ قدر ٹکرا جائے گی تو کیا عبادت ہے جو بہت زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ عشا کی نماز بازمات ہو اور فجر کی نماز بازمات ہو کیونکہ حدیث کریمہ کے مطابق ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باز و ہوتا ہے تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اچھا اور جو فجر کی نواز بجمات پڑے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے یہ تو ایک بات ہوئی فرض سے لے کے جلد درمیان میں کیا ہونا چاہیے سوی سلام کرتے ہیں شامل کریں گے ناظرین ایک کو السلام علیکم السّلام وعلیکم السلام السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام السلام علیکم جنید جی حضور وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں دنیا کہ میں لاہور سے پڑھا بات کر رہی ہوں فرمائیے سب سے پہلے تو حافظ صاحب صاحب کو بہت بہت مبارک مبارہ کی اور نکاح کی بھی تو فرمائش کرنا ہے جنا ہوا دشوار وہ ناک ہے ان کی بڑی اچھی ناک ہے بہت سنا اور مولانا صاحب سے میں نے کوشچن کرنا تھا جنرل سے کثرت کو کوئی تعداد متعین نہیں ہے نا ضرور باقی تعداد جو ہے متعین نہیں بالکل آپ کو بتائیں گے آپ رہیں رہی ہمارے ساتھ ہم رہیں رہی گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے ان کی ٹرانسمیشن اور ان پیارے لمحات کے ساتھ شبِ قدر کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جن اقبال حاضر ہے خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی ہیلو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ہلو السلام علیکم جنیش بھائی وعلیکم السلام ہیلو بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آج کی رات کو تو کیا ضروری ہوتا ہے نا تو میری نا کچھ ٹانگ میں مسئلہ ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو میں پھر آج کی بات کیا کروں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی گفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے فرسٹ سے دیکھ کے فرسٹ تک آپ نے فضیلت بیان کی عشا کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے باجمات اور اس کے بعد جو فجر کی ادا کی جائے اور اس کے بعد سو جائے تو پوری رات جو ہے عبادت میں گزر جائے گا لیکن اس دوران لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ اس بات پہ بڑے مچلے میں ہوتے ہیں کہ آج رات قیام کریں عبادت کریں رکو و سجود کریں تجزی و تحلیل کریں تو کس انداز سے عبادت کرنی ہے اس رات میں نوافل کی کثرت کی جائے خیاد کرینے میں آتا ہے کہ جو اس رات دو رکعت نوافل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اس کے علاوہ نوافل کے علاوہ سلاوت قرآن کی کثرت کی جائے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم پہ گرو پاک کی کثر کی جائے یہ چطرہ مختلف قسم کے نیکیاں جو بھی اس رات کی جا سکتی ہیں وہ زیادہ زیادہ تعداد میں کی جائے جن میں قرارت قرآن کی بہت اہمیت ہے اس کو نقل نمازوں کی حال بکھا وہ حضرات جن کے ذمہ میں قضا نمازیں ہیں تو وہ نفل نمازیں پہننے کے بجائے اپنی قضا نمازیں ادا کریں قضا عمری ادا کریں یہی ان کے لیے افضل اول ہے اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ بہت سے پرچے ملتے ہیں عبادات سے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے اتنے نوافل ادا کر لیں انافل میں اتنی صورتیں ادا